مدنی چینل کے ناظرین الحمد عزوجل رمضان المبارک کے پانچ روزے اللہ کی رحمت سے پورے ہوئے اور آج چھٹی شب رمضان المبارک کی شروع ہو چکی ہے اگر اب تک درود پاک کی کثرت کرنے کی عادت نہیں بنی تو آئیے آپ کو درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سنا انشاءاللہ عزوجل اسے درود پاک کسرت سے پڑھنے کا بھی ذہن بنے گا چناد فیضان سنت میں امیر سنت درود پاک کی فضلت کو چھو کرتے ہیں جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے اب دس مرتبہ درود پاک پڑھنے سے سو رحمتیں ہمیں عطا ہوتی ہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے سوچ بننے کی بات ہے اگر سوچ بن گئی کہ میں نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے تو مواقع بہت وقت بہت اللہ تعالیٰ میں درود پاک کثرت کرنے کی توفیق صلی اللہ محمد اے ایمان والو یہ سلسلہ ہمارا یکم رمضان المبارک سے جاری ہے اور ہم چند آیات پر بیان کر چکے ہیں پچھلے دو ہفتوں سے دو دنوں سے آج اس کا تیسرا سلسلہ ہے ہم سورہ بقرہ کی جس آیت پر بیان سن رہے ہیں یا اس میں ہم نے جو اللہ تبارک و تعالی نے نماز و صبر سے مدد حاصل کرنے کا جو ہمیں ارشاد فرمایا تو پچھلے دو سلسلوں میں میں نے مدد پر آپ سے کچھ مدنی پھول آپ کے سامنے پیش کیے کہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگنے کے حوالے سے ہمارے ہماری قرآن میں کیا رہنمائی آئی ہے حادیث مبارکہ میں کیا رہنمائی آئی ہے اور دیگر حکایت اور واقعات بھی آپ کے سامنے پیش کیے کہ مدد سے کیا یہاں مراد ہے اور غیر اللہ سے مدد مانگنے کی جو صورتیں ہمیں بیان کی گئیں اس کے متعلق جو مدنی پھول تھے میں نے آپ تک بڑھا دیے گئے جو سے آتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے اس کے کیا معنی کیا مفوم ہے ازا کا نستعین کے حقیقی معنی کیا ہے یہ ساری وضاحت پچھلے سلسلوں میں میں نے کی تھی اس کے بعد صبر و نماز کا بیان تھا تو اس کے علاوہ بھی نماز و صبر سے مدد مانگنے کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر چھیالیس فورٹی سکس میں بھی ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے وسطین بصبری و یہاں بھی ارشاد ہے اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو تو انشاءاللہ اللہ از آج کے اس سلسلے میں کچھ صبر سے متعلق مدنی پھول عرض کروں گا ویسے ہی رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہے جو بالخصوص ہمیں صبر کا درس دیتا ہے ہم جو روزہ رکھتے ہیں یہ بھی ایک صبر ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک بہت پیاری حکایت سناؤں کہ حضرت سعید ابن عباس رضی اللہ تعالی عما سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ان کو ان کے بیٹے کی موت کی خبر دی گئی وہ سواری سے اترے دو رکعت نماز پڑھی اور اننا للہی و انا اللہ راج پڑا فرمایا ہم نے اللہ ازب جہ کے اس حکم پر عمل کیا صبر اور نواز سے مدد حاصل کرو تو یہ ہمارے حضرت سعید ابن عباس سعودی اللہ تعالی عنہما جو تھے یہ کس قدر قرآن پاک کے عامل تھے کہ انہیں جب ان کی بیٹے کی موت کی خبر سنائی گئی تو جیسے قرآن میں ہے کہ جب انہیں کو مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں قالو کہتے ہیں اننا للہ و انا راج ہوں تو پہلے انہوں نے وہی آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا اور پھر استعین بھی صبری اور نماز و صبر سے مدد حاصل کرو تو انہوں نے صبر و نماز دونوں سے مدد حاصل کرنے کا بھی ہمیں بیان دیا تو صبر یہ اللہ تبارک و تعالی نے یا فرمایا ان اللہ ما کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہاں پر ایک بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ صبر کی وجہ سے قلبی قوت میں اضافہ ہوتا ہے جب بندہ صبر کرتا ہے تو اس کی جو معطمی قوت ہے قلبی قوت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور نماز کی برکت سے اللہ تعالی سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں پریشانیوں کو برداشت کرنے اور انہیں دور کرنے میں سب سے بڑی معاون اور مددگار ہیں اور ویسے بھی پچھلے سلسلے میں بھی عرض کی گئی تھی کہ اگر ہم صبر نہیں کرتے کوئی بھی مصیبت آ گئی اور ہم واویلا کرتے ہیں تو صبر نہ کرنے سے مصیبت کبھی ٹلتی نہیں ہے بلکہ بعد اوقات تو بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے پریشانی و مصیبتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کیا کیا کیا کیا کیا, کیا, کیا, کیا, کیا کر جاتا ہے اور عموماً دیکھا ہے کہ بے صبری کے عالم میں پھر جب بندہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ اس کی مینٹلٹی پروپر کام نہیں کر رہی ہوتی وہ ڈیسیجن میکنگ جو تھی نا وہ ڈسیجن میکنگ پاور جو ہے نا وہ اپنا ایک طرح سے لوز کر جاتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے تو وہ بالکل وہ عجیب وغیرہ کیفیت ہوتی ہے تو صبر کے سیوا چارہ نہیں ہے کسی شاعر نے بڑا خوب شیر کہا ہے صبر کریں تو موتی ملسن اے چپ چپ رہنے چپ چپ رہے تو موتی ملسن صبر کرے تا ہیرے پاگلا واؤں رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے اگر چپ رہتے ہو تو موتی ملیں گے صبر کرو گے تو ہیرے ملیں گے اور اگر پاگلوں کی طرح چیخو پکار کرتے رہو گے تو نہ موتی ملیں گے نہ ہیرے ملیں گے اور نہ کوئی پریشانی مصیبت اس سے ختم ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے صبر کی تین پکس میں ہمارے علماء نے بیان کی ہیں ان کو بھی اپنے ذہن نشے رکھیے مصیبت تر صبر دوسری ہے عبادت و اطاعت کی مشقتوں پر صبر اور تیسری ہے نفس کو گناہ کی طرف جانے سے روکنے پر صبر کرنا یہ تین قسمیں صبر کی میرے مدی چینل کے ناظرین یاد کر لیں کہ مصیبت تر صبر یعنی کہ اس کو یوں سمجھیے کہ مصیبت میں بے قراری اور بے چینی کے اظہار کو جو جی چاہے مگر دل پر قابو پالے ویسے مٹی کی بیٹے کا انتقال ہو یا تو ایک مصیبت ہے اس پر صبر کرے اچھا آ, بیوی بدتمیز ہے زبان درازی کرتی ہے تکلیف پہنچاتی ہے صبر کرے اگر شوہر تکلیف پہنچاتا ہے تو صبر کرے ٹھیک ہے اب یہی ہے اب توڑ پھوڑ سے کچھ حاصل تو ہے نہیں صبر کرنے میں فائدہ ہوگا ہاں ساتھ ساتھ ایک اصلاح کی صورت بھی پیدا کرتا جائے نیکی کی دعوت بھی دیتا رہے اچھی طرح سمجھانے کی کوشش بھی کرتا رہے تو امید ہے کہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا اور وہ زبان درازی کی عادت دور ہوگی اور امید ہے کہ آپ کا صبر ان قریب شکر کہ صورت اختیار کر لے گا کہ آپ کا گھر امن کا گھیوارا بن جائے گا پھر صبر سے شکر کی طرف چل جائے گا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گھر کو امن کا گھیوارا بنا دیا مگر اس کے لیے پہلے صبر کریں اور صبر کے ساتھ ساتھ نکی کی دعوت ہے وط وقت سو بل صبر سوریہ اثر کے اندر ہمیں اس طرح رہنمائی کی گئی ہے تو مصیبت پر صبر کرنا چاہیے چوری ہو گئی ڈاک پر گیا جو اس کے ایک بیسک فارمیلٹیز ہیں جو ایک معاملات ہیں جو آپ اس کے لیے کاروائی کرنا چاہتے ہیں قانونی طور پر یا جو بھی وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن چیخو پکار واویلا کرنا اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا تو اس پر صبر کریں ساتھ ہی اور بھی کئی طرح کی مصیبتیں پریشانی آتی ہیں ابھی تو رمضان المبارک میں تو بہت ساری پریشانی آتی ہیں انشاءاللہ تعالی یہ جہاں جہاں پر صبر کرنے کے مواقع ملتے وہ بھی اللہ نے چاہ تو میں عرض کروں گا البتہ مصیبت پر صبر یہ پہلا تھا کوئی بات ہے تو اتحاد کی مشقتوں پر صبر کرنا یہ اس کو دوسری جیسے سردی کا موسم ہے اور ٹھنڈا پانی ہے غزر بھی نہیں کام کر رہا یا گیزر نہیں ہے ہر ایک کے گیزر تو ہوتا نہیں ہے اب فجر کی نماز پڑھنی ہے ٹھنڈی ہے تو اب یہ جو اطاعت اور عبادت پر جو ہم جو مشقت جو آئے گی مشقت پر صبر کرنا پڑے گا جیسے روزہ پیاس بھی لگی ہے بھوک بھی لگی ہے صبر کرتے نا تو یہ عبادت اور اطاعت پر بھی صبر یہ ایک صبر کی قسم ہے صبر سے مصیبت پر نہیں ہوا کرتا اس کے ساتھ ہی صبر کی جو تیسری قسم یا بیان ہوئی وہ تھی نفس کو گناہ کی طرف جانے سے روکنے پر صبر کرنا اسے سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حرام کے پیسوں سے ایش کر رہا ہے موج ہے اس کی ہم کہتے ہیں یار اس کی بڑی موج لگی ہوئی ہے حرام کے پیسوں پر دیکھو یہ یار کیسے کیسے مطلب کے ترکیبیں بناتا ہے تو اب ایسے موقع پر ہمارا بھی دل ایش کرنے کو چاہتا ہے تو اب دل کو حرام کی طرف جانے سے روک لینا یہ بھی صبر ہے اور یہ تو بہت زیادہ مطلب کہ ہمارے کلچر میں عام ہے ہم کسی کا بنگلہ دے کر بے قرار ہو جاتے ہیں کسی کی کار دے کر بے چین ہو جاتے ہیں کسی کے گھر کے اندر فکس فرنیچر دیکھ کر اس کا مطلب کہ ہاؤس ڈیکوریشن دیکھ کر اس کا ڈرائنگ روم دیکھ کر اس کا کامن دیکھ کر اس کا لانچ دیکھ کر اس کی مطلب پارکنگ ایریاز دیکھ کر اس کے وہ وہ جو گارڈن وغیرہ سب بنا ہوئے یہ دے کر ہم جب بے قرار بے چین ہو جاتے ہیں مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ جس نے یہ کام کیا جس نے اتنا بڑا مطلب گھر بنگلہ اور یہ ساری چیزیں بنائی ماضا اس نے حرام ہی کے پیسوں سے بنایا ہو لیکن میں صرف یہ بات حرام کے پیسوں سے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سود کا کاروبار کر کے سود کھا کر رشوتیں کھا کر اور طرح طرح کے حرام ذریعے استعمال کر کے دھوکا دے کر چوری کر کر ملاوٹ کر کے طرح طرح کے گناہوں برے انداز اختیار کر کے کاروبار کرتا ہے اپنی آمدنی حاصل کرتا ہے تو اب عموماً ہوتا ہے کہ یہ اس کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے اور ویسے ہی جب پیسہ آتا ہے نا تو انداز تبدیل ہو جاتا ہے وہ انداز ہو جاتا ہے جب پیسہ آتا ہے نا تو فوراً ایک اس کا اسٹائل بدل جاتا ہے سب سے پہلے وہ اپنی گڑی تبدیل کرے گا تھوڑے کپڑے تبدیل کرے گا نارمل گھڑی کے ساتھ ساتھ تھوڑی قیمتی گھڑی پہننا شروع کر دے گا اپنی قلم مہنگی رکھنا شروع کر دے گا اور جوتے تبدیل کر دے گا برانڈیڈ شوز پہن لے گا گلاسز وغیرہ پہنتا ہوگا تو وہ تبدیل کر دے گا اپنا لائف اسٹائل امیڈیٹلی وہ چینج کر لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس, پاس پیسہ آ گیا چار آدمی بھی کہتے ہیں لگتا ہے پیسہ آ اس کے پاس یہ آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا پھر بعد میں جب وہ نقصان ہو جاتا ہے کوئی کلیش آ جاتا ہے نا تو پھر اس کو اپنا لوگ اسٹینڈرڈ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے جبکہ وہ اس کنات میں کفایت شہری میں اور ایک سادی سی زندگی میں اس نے اپنی زندگی کے برسوں گزار دی اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی لیکن اچانک پیسہ آتا ہی اس نے اپنا لیونگ سٹینڈرڈ تبدیل کر دیا لیونگ سٹینڈرڈ تبدیل کرتے ہی چونکہ معاشرے کے اندر اس کا ایک اسٹیٹس بن گیا معاشرے میں اس کا ایک مقام بن گیا اس کے بچوں کے پاس تھوڑی گاڑیاں وغیرہ آ گئی موٹر سائیکلیں آ گئی رکھ رکھا ہو گیا اچانک اتنی امیڈیٹلی وہ اپنے اندر تبدیلی لی آتا ہے وہ بالکل اپنے پیسے سے بالکل ایکسپوز ہو جاتا ہے اپنا پیسہ اور اپنا سرمایہ دار ہونا وہ عمومنٹ ڈکلیئر کر دیتا ہے وہ جلدی ڈکلیئر کر دیتا ہے صبر نہیں ہوتا وہاں بھی ہمیں صبر آئے گا وہاں یہ صبر نہیں کرتا کہ میں تھوڑا تحمل کروں تھوڑا رک جاؤں کیا ضرورت ہے کہ میں مطلب کہ کھائی نہ کھائی اپنی وہ سہولت سہولیات کے ساتھ ساتھ اپنی حوث کا بھی اظہار کرنا شروع کر دوں اور خواہشات کو یوں ڈکلیئر کر دوں اس سے ایک اور نقصان جو میرے ذہن میں آ رہا ہے میرے مریجے کے ناظرین کو میں ارض کر دوں کہ اس سے ایک اور نقصان جو مجھے لگتا ہے آپ کے بہت جلدی حاصل پیدا ہو جاتے ہیں پھر آپ کو لگتا ہے کہ میرے کسی نے جادو کر دیا ہے مجھے کسی نے یہ کر دیا ہے کسی نے وہ کر دیا ہے بھائی آپ ہی نے تو اپنی طرف نظریں کھینچی ہیں اب یہ یہ سارے جو انداز تھے دیکھیں میں ناجائز اور حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو آپ کی ایک خیر خواہش کی جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ پیش کرنے کوشش کر رہا ہوں کہ اتنی جلدی ایکسپوز ہو جانا اور اپنے آپ کو اتنی جلدی ان تمام چیزوں کے ساتھ ڈکلیئر کر دینا پھر سب کو انوائٹ کرنا اور یوں دکھانا بھی یہ جرمنی سے آیا ہے یہ میں جاپان سے منگوایا تھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ لینڈ سے آیا تھا یہ, یہ تو میں نے وہ گیا تھا وہ پیرس وغیرہ وہاں سے میں لے کر آ تھا اور یہ سارے اور یہ جتنا ماتھ روم ایسے صرف دیکھ رہے ہیں نا یہ سارے میں امپورٹ کی کے کنٹینر آیا تھا وہ میں نے پورے کا پورا پرچیز کر لیا تھا اب آپ یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں سو آدمی کو دس آدمی کو اور یہ ساری یہ دکھا رہے تو اچھی بری نظر والے تو ہیں نا نظر بد حق ہے نظر بد یہ حق ہے لیکن آپ سے صبر نہیں ہو رہا آپ رک نہیں پا رہے آپ کو بٹانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو آپ میرا مطلب یہ جو فرنیچر دیکھ رہے ہیں یہ سارا مطلب کہ وہ فولڈنگ فرنیچر ہے یہ میں نے فلاں ملک سے امپورٹ کیا ہے یہ لوکل پاکستانی ہے پاکستانی کیوں پاکستانی نہیں بھائی کیوں نہیں پاکستانی اور اگر بالکل امپورٹنٹ ہے بھی تو اس کو اس انداز سے ڈکلیئر کر کے آپ اس بے صبری کا مظاہرہ کر کے کہ آخر یہ بتانے کی بھی تو آپ کو بے قراری ہے نا بے بیچنی ہے جلدی ہے کہ جلدی پتہ چل جائے کہ یہ مطلب یہ میں یہ سب کچھ کر چکا ہوں اب یہ دیکھنے والے جو ہیں میرے مندی چہر کے ناظرین ذرا غور کیجئے یہ دیکھنے والے کیا یہ سوچیں گے نہیں زیورات عورتیں اپنی مطلب کہ مہنگے سے مہنگے پہن لیتی ہیں پھر کہتی ہیں کہ وہ وہاں سے آئے تھے نا وہ ادھر سے وہ لے کر آئے ادھر سے آئے تھے نا یہ وہاں سے لے کر آئے تھے یہ فلاں جگہ گئے تھے نا تو یہ لے یہ میری وہ ویڈنگ اینیورسری پر دیکھیں کتنا اچھا انہوں نے نیکلس مجھے جی تحفے میں دیا یہ ساری باتیں بتا کر آپ کیا چاہتی ہیں اور اتنی ساری چیزیں ایکسپوز کر کے کیوں کسی کو اپنے لیے مطلب حسد کے وہ پیدا کرنا ہے دیکھیے میں ایک بار پھر کہہ دوں میں یہاں ناجائز حرام وغیرہ کی بات نہیں کر رہا حکم شریعت کے حوالے سے میں کو ایسی باتیں نہیں کر رہا میں تو ایک معاشرتی طور پر آپ کو حسد سے اور لوگوں کی نظر بد سے بچانے کے لیے ایک متنی پھول دے رہا ہوں اگر آپ کو یہ میرے متلی پھول سمجھ میں آتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کلک کرتا ہے کہ ہاں یا کچھ ایسا ہی ہوا تھا اور یہ جب کچھ وہ ختم ہو گیا نا سارا وہ گیا تھا اب یہ سب سنبھالنا مشکل پڑ گیا اور اب یہ سب مجھے نکالنا پڑے گا گھر کے اندر یہ ساری چیزیں بدلنی پڑے گی اب کسی کو مہمان نوازی بھی میں نہیں کر سکوں گا یہ ساری چیزیں جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ دیکھی بھالی ہیں آپ کی بھی دیکھی بھالی ہے میری بھی دیکھی بھالی ہے آپ بھی معاشرے میں رہتے ہیں میں بھی معاشرے میں رہتا ہوں آپ بھی لوگوں سے ملتے ہیں میں بھی لوگوں سے ملتا ہوں اب اتنا لونوں پر اور سودی قرضوں پر کارے لے کر اور ساری چیز ٹھیک ہے ہم بھرتے رہیں گے اب یہ قطر اس سے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ حرام سے کس سے بھر رہا ہوں حلال سے کس سے بھر رہا ہوں یہ بھی نہیں دیکھتے سب کچھ ہو جاتا ہے آخر بس میں کہا نا صبر نہیں ہمیں بڑی پیاری کسی نے مجھے مدنی پور بتایا کہ دین سارے کے سارا صبر کا نام ہے صبر میں سارے کے سارا دین آ جاتا ہے ہر جگہ پر صبر صبر صبر صبر صبر صبر کی باتیں آتی ہیں ہم تحمل نہیں کرتے رکتے نہیں ہیں اور ہر چیز کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح جو بات چلی تھی وہاں سے کہ اگر کوئی اس طرح بلفر کہ کوئی حرام روزی کما کر یا کوئی حرام کام کر رہا ہے تو اب وہ رشوت لے رہا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ کا ایک آفیسر ہوں افسر ہوں میں بھی چاہوں تو رشوت لے سکتا ہوں لیکن میں سب صبر کرو نا کمپلین کرنا نا کمپلین کرنے کی بحث میں نہیں جا رہا لیکن کم از کم ایک پرسنلی بات کر رہا ہوں کہ میں صبر کروں کہ مجھے کیا ضرورت ہے گناہ میں پڑھنے کی اس اس کے دعا کرو یا اللہ کو بھی گناہ سے بچا اس کو بھی اس سے بچا تو یہ ایک صبر کے حوالے سے اور اس کے ساتھ چند مدنی پھول تھے میں نے ارض کر دی اور یاد رکھیے بڑی پیاری بات یہاں پر میرے پاس لکھی ہوئی ہے کہ ایک حدیث شریف میں ہے دوست ہے اور برداشت اس کا وزیر اور عقل اس کی رہبر اور عمل اس کا نگران مہربانی اس کا باپ نارمی اس کا بھائی اور صبر اس لشکر کا امیر یعنی جرنیل ہے سپہ سالار ہے یہ روایت میں نے آپ کو بیان کی اسی طرح شعب المان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں ایک حصہ صبر میں اور دوسرا شکر میں ہے۔ اب دیکھیں جب انسان پر مصیبت آتی ہے یہ دو ہاتھ ہیں یہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو اس کو دو چیزیں ہیں کہ مصیبت آئی تو صبر کرے گا نعمت آئی تو شکر کرے گا ٹھیک ہے کہتے مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں کہ مصیبت پر صبر کرے گا ثواب پائے گا نعمت پر شکر کرے گا ثواب پائے گا اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے والا بنا اس طرح صبر کا ایک بڑی پیاری روایت ایک اور بھی لکھی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالی پر صبر کرتا ہے وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور ان کی ایزا پر صبر نہیں کرتا یہ تیرمزی شریف کی یہ حدیث ہے اسی طرح ایک اور روایت حکایت بھی یہی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ چند روز تک بارکۂ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہ ہو سکے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استحصار فرمایا کیوں وہ حاضر خدمت ہو کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ارادہ کیا کہ میں اس پہاڑ پر گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ حضرت جلہ کی عبادت کروں تو آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کا غریب بھر کے لیے مسلمان کی صحبت میں رہ کر مشقتیں برداشت کرنا چالیس سالہ تنہائی کی عبادت سے بہتر ہے اور ایک روایت میں ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے تو یہاں پر یہ مدنی پول ہمیں علماء نے دیا کہ عابد گوشہ نشین سے عالی میں دین افضل ہے کیونکہ وہ عابد نہ لوگوں سے میل جول رکھتا ہے نہ ان سے تکلیف اٹھاتا اور نہ تو صبر کا موقع حاصل کرتا ہے اور عالم دین لوگوں میں رہ کر تبلیغ دین کرتا ہے اب جیسے کہ ابھی امیر سنت کا یہ ابھی کھانے کا منظر ہم دیکھتے ہیں میں آپ کو پچھلی دفعہ بھی ارض کی تھی کہ ابھی امیل سنت کا کھانے کا منظر ہے تو اب آپ لوگوں کے بیچ میں آکر کر تبلیغ دین کرنے نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک آپ کا ایک معمول ہے آپ کی ایک پریکٹس ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ عالم دین لوگوں میں رہ کر تبلیغ دین کرتا ہے جس کی وجہ سے سدہ یعنی سینکڑوں اس کے دشمن بن جاتے اور سب کی ازیتیں برداشت کرتا ہوا صبر سے اپنے کام کیے جاتا ہے وہ یقینی بڑے درجے والا ہے تو لوگوں میں رہ کر یہ جو صبر کا جو یہاں مدنی پھول ہمیں ملا کہ ایک ایک جو گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے لوگوں سے کٹ جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو لوگوں میں رہتا ہے ان کی طرف سے آنے والی ارزیتوں کو ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو ان کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کو وہ برداشت کرتا ہے ان کبھی مطلب کوئی دھکا لگ جائے گا کبھی کوئی اسی خلاف توقع بات کر جائے گا کوئی خلاف مزاج بات کر جائے گا کوئی ایسی مطلب حرکت ہو جاتی ہے اس پر وہ صبر کرے والا نہ کرے ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے جھار مطلب جھاڑے نہیں تو اس کی فضیلت آپ نے سنی کہ لوگوں میں رہ کر نکی کی دعوت دینے والا اور لوگوں کے طرف سے آنے والی جو مشقتیں ان کو برداشت کرنا یہ چالیس سالہ تنہائی کی عبادت سے بہتر ہے چالیس سالہ تنہائی کی عبادت سے بہتر ہے اور ایک روایت کے مطابق ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے تو ہاں بھی ایک صبر کرنے کا ایک بہت پیارا مدح ملا کہ یہ یہاں سے بھی ایک صبر کی قسم ہمیں ملتی ہے اسی طرح ہمارے یہاں جو جرنلی ایک صبر کا کانسپٹ بنتا ہے وہ مصیبت پریشانی بیماری پر صبر کرنا ہوتا ہے اس میں لوگ خود وابلہ کرتے ہیں خود بیمار ہیں بات بات بات بات پر اپنی بیماری کا اپنی پریشانی کا ذکر کرتے رہنا اس کے متعلق آئیے میں آپ کو فیضان سنت جو جس کے ماشاءاللہ درس دیا جاتا ہے اس کے صفحہ نمبر یعنی پیج نمبر 386 تین سو چھیاسی اس سے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں ایک حکایت سناتا ہوں کہ حضرت سعید یونوس علا نبین والد السلام نے حضرت سیدنا سید امین علیہ السلام سے فرمایا میں روئے زمین کے سب سے بڑے عابد یعنی عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جزام کی وجہ سے گل کٹ کر جدا ہو چکے تھے اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا یا اللہ ازل تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہ لے لیا اور میری امید صرف اپنی ذات پہ باقی رکھی اے میرے پیدا کرنے والے میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے عزر سعین یونوس علا نبین صلاح وسلام نے فرمائے جبری میں نے آپ کو نمازی روزہ دار شخص دکھانے کا کہا تھا حضرت سیدہ جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لو چنانچہ حضرت سیدہ جبریل امین علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑیں مگر عابد نے زبان سے وہی بات کہی یا اللہ از وجل جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہ انہیں واپس لے لیا اے خالق عزد وجل میری امید کا صرف اپنی ذات کو رکھا میرا تو مقصود بس تو, ہی تو ہے السدی امین علیہ السلام نے عابد سے فرمایا آؤ ہم تم ماہم مل کر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے ہی کی طرح عبادت کرنے لگو عابد نے کہا ہرگز نہیں ارے سید جب امین علیہ السلام نے فرمایا آخر کیوں نہیں عابد نے جواب دیا جب میرے رب عزب کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے حضر سید یونوس علی ندین السلط نے فرمایا واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر حابد نہیں دیکھا حضرت جب امین علیہ السلام نے کہا یہ وہ راستہ ہے کہ رضا الہی ازم جلح تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راہ نہیں تو دیکھا آپ نے سابر ہو تو ایسا آخر کون سی مصیبت ایسی تھی جو اس پر نہیں آئی ہوئی تھی بھی لاکر آنکھوں کا چراغ بھی چلا گیا مگر اس نے صبر استقلال کا دامن نہیں چھوڑا راضی بر رضا الہی کی اس عظیم منزل پر فائز ہوئے کہ اللہ عزمت شفات طلب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ جب اللہ حزمت اللہ نے بیمار کرنا منظور فرمایا تو میں تندرست ہونا نہیں چاہتا حقیقت تو یہ ہے میٹھے اسلامی بھائیو یہ انہی کا حصہ تھا ایسے ہی آل اللہ کا مقولہ ہے نحنو نفرحو بل بلائی کما یفرحو آل دنیا بن یعنی ہم بلاؤ اور مصیبتوں کے ملنے پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے اہل دنیا دنیاوی نعمتوں کے ملنے پر خوش ہوتے ہیں اچھا یاد رہے کہ مصیبت بسا ہو کر مومن کے حق میں رحمت ہوا کرتی ہے اور صبر کر کے اجر کمانے اور بے حساب جنت میں جانے کا موقع فراہم کرتی ہے چنت حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ حز وجلّہ پر حق ہے کہ اس کی مغفیرت فرما دے ایک اور روایت میں کہ مسلمان کو مرض پریشانی رنج ازیت اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے یاد تک کہ کانٹا بھی چپتا ہے تو اللہ حزلہ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس صبر پر جو اجر ملتا ہے نا اگر اس اجر پر نظر ہو تو مصیبت جو آئی ہے اس پر جو تکلیف ہو رہی ہے یہ تکلیف بھی آسان ہو جاتی ہے جیسا کہ حضرت سینہ فتح مصلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اہلیہ محترمہ ایک مرتبہ اس زور سے گری کہ گرتے ناخن ٹوٹ گیا لیکن درد سے کرہانے اور ہائے او وغیرہ کرنے کے بجائے ہنسنے لگی کسی نے پوچھا کیا ناخوں میں درد نہیں ہو رہا فرمایا صبر کے بدلے میں ثواب کی خوشی میں مجھے درد کی تکلیف کا خیال ہی نہ آ سکا مزید فرمایا اگر واقعی اللہ از وجاللہ کو تو بزرگ سمجھتا ہے تو اس, اس کی نشانی یہ ہے کہ بیماری میں ہر پہ شکایت زبان پر نہ لائے اور مصیبت آ پڑے تو اس دوسرے اسے دوسروں پر ظاہر نہ ہونے دے کیونکہ بلا ضرورت اس کا اظہار بے صبری کی علامت ہے جیسا کہ آج کل معمولی نظرا زخام یا درد سر ہو جائے تو لوگ ہر ایک کو کہتے ہیں تو نظرے کا تو بہت عجیب کے حال ہے مثال کے طور پر آپ کو نظر ہے آپ کو نزلہ بھی ہے اور آپ نے رومال بھی ہاتھ میں رکھا ہے ناک بھی پہنچ رہے ہیں ناک بھی پہنچا رومال بھی ہاتھ میں نزلہ بہت ہو گیا یار <laughs> میرے بھائی نزلہ نظر آ رہا ہے <laughs> اب نزلہ نظر آ رہا ہے پھر بھی بتا رہے ہو کہ نزلہ بہت ہو گیا اب یہ بتانے کی کیا عادت پیش آ گئی <laughs> مطلب یو تھوڑا اپنے آپ سے لو بھائی آپ آپ کا نزلہ میرا ناک پہنچ رہے ہیں میرے سامنے آپ آگے نزلہ بہت ہو گیا کیا چاہتے ہیں زور سے دور زور زور قسم کا خانسی ہے یار بھائی میں نے دیکھا کھانسی ہے یقین مانو مجھے نظر آیا کھانسی ہے اب بات بولنے کی کیا ضرورت تھی مجھے کھانسی ہے یہی نہ کہ ہمدردی ملتی ہے اس سے ملتی ہے اچھا اچھا اب اگلے نے بولنا یہ نزلہ یار آپ یہ بھی نہیں بولے گا یار آپ کو نزلہ تو بولے یار اس کو بالکل یار کوئی ویسا ہی نہیں ہے میرے کو اتنا نزلہ ہو گیا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بے صبر ہیں ہمیں صبر نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ایک پریشانی ایک مصیبت آئی ہے ایک تکلیف آئی ہے ہم صبر تو کرے رکی جائے جو چیز نظر آ رہی ہے مصیبت پریشانی اس کو بھی دکھانا ہے کہ مصیبت یہ تو بچوں کی عادت ہوتی تیرے بچوں کو لگ گیا ارے لگ گیا ٹھیک ہے لگ گیا ابھی دوبارہ وہ لگ گیا لگ گیا اب بچے یہ کرتے رہتے ہیں اور ہمیں سکھاتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے کام ہے آپ نہیں کرو اپنی مصیبتیں اپنی پریشانیاں یہ چھپانے کی کوشش کرنے کی عادت پیدا کرنے چاہیے اب بار بار بار بار اگر ایک کو بولتے رہ روز اٹھ کر ایک ہی بات ہو میری طبیعت صحیح نہیں ہے میری طبیعت اب اللہ شفاط کرنا چاہیے یہ بلے کو دن میں سو دفعہ بولے ہم کو اللہ شفات فرمائے باتوں کا صحیح ہے آدمی بیزار ہو جاتا ہے تنگ ہو جاتا ہے کہ یار اس کو رونا ہی آتا ہے اس کو مطلب صبر نہیں ہے تو یہ بات, بات بات بات بات پر اپنی پریشانی اپنی مصیبت اپنی بیماریاں یہ مطلب کہ اس, اس کا کثرت کے ساتھ اظہار کرتے رہنا بار بار اس کا بیان کرتے رہنا یہ بھی سامنے والے کو اکتا دیتا ہے یعنی اکتاحٹ ہو جاتی ہے وہ چپ رہے مجھے یاد ہے امیر سنت کو دکھایا میں امیر سنت ایک حکایت بیان کرتا ہوں ان کو دیکھتے رہیں کہ میں حکایت بیان کر دوں گا ایک مرتبہ پوری اسکن میں دکھایا امیر سنت کو ایک مرتبہ امیل سنت کے ساتھ میں اکیلے حاضر تھا آپ تھوڑا ٹیل رہے تھے تو ٹیلتے ہوئے آپ تھوڑا سا پاؤں آپ کا اوپر نیچے مطلب کہ تھوڑا چلنے میں آپ اوپر نیچے کی طرف ہو رہے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ کے پیر میں تکلیف ہے تو ہلکا سا خفیف سا اندازہ ہوا اب ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ میں کیا کروں مگر چل رہے تھے اور اندازہ ہو رہا تھا کہ پاؤں میں کچھ تکلیف ہے پوچھ لیا باپا وہ آپ کو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو پاؤں میں تکلیف ہے تو میرے کہتے ہی آپ مطلب کہ مسکرائے کہ ہاں پھر فرمایا کہ مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے پھر وہ روایت بیان کی کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا وہ لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ حضرت اللہ پر حق ہے کہ اس کی مقصد فرما دے مجھے یہ آپ نے روایت بیان کی جو فیضان نے سنند میں کچھ دیر پہلے میں نے روایت بیان کی تو یہ روایت بیان کی پھر مجھے خود فرماتے ہیں کہ اب مجھے تکلیف تو تھی اب آپ نے پوچھ ہی لیا فرما اب آپ نے پوچھی لیا تو مجھے تکلیف تو تھی لیکن اب میں یہی سوچوں کہ اب میں آپ کو بتاؤں میرے پاؤں میں تکلیف ہے تو آپ کیا ہمدردی کرو گے اچھا لگے گا ہمدردی کریں گے تو لیکن اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں آپ کی ہمدردی پر ہاتھ رکھوں کہ اللہ ازب کی طرف سے جو ایک مخفرت کی بشارت ہے اس پر ہاتھ رکھوں اب یہ سوچ جو میں نے آپ کو عرض کی یہ ہے میرا پیر وہی کہتا رہے میرا پیر میرا پیر ہے یہ الحمدللہ تو یہ ایک ان کی پریکٹیکل مطلب مام دو ہی تھے کوئی زیادہ اسلام بھائی نہیں تھے آپ اوراد و وظائف میں آپ کی ایک طبیعت ہے کہ آپ چلتے ہوئے اپنے اوراد و وظائف پڑھتے ہیں تو یہ چلتے ہوئے پڑھ رہے تھے تو میری یوں نظر پڑ پاؤں میں تکلیف تھا. ایسا تو نہیں تھا کہ تکلیف ہوگی اور چلے بھی ایسا کہ تکلیف کا پتہ نہ چلے تو وہ تکلیف تھی لیکن اظہار کرنا یہ میں نے بہت دیکھا میرے سنت کو کہ آپ حتی المکان اپنی تکالیف کا اظہار نہیں کرتے بلکہ بعد واقعی ٹینشن ہوتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج بیان نہیں کریں گے آج مذاکرات شائن نہیں ہوگا آج لگتا ہے ملاقات نہیں ہوگی اتنے بس با... با... ایک انسان ہے, اتنی بڑی تنظیم ہے ایک معاشرت معاشرے میں رہ رہے تو لیکن یہ کوئی سچی ڈراپ نہیں کرتے ملتے اور ہمارے سامنے کیسے مسکراتے رہتے اور کتنا مطلب کہ دل جوئی ہی کرتے اسلامی بھائی کو جیسے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کا ایک انداز امیر سنت کا کھاتے ہوئے ایک ہم, آپ کو دکھاتے ملاقات میں بھی دکھاتے ہیں اچھا اب آپ کہیں گے کہ یار یہ بیان کے دوران امیر سنت کو بھی دکھا رہے ہیں میں خود چاہتا ہوں کہ ہم ان کی یہ عادتیں جو ایک سوشل سوشل ہیبٹس ہیں ان کے اندر کیونکہ ان کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاکھوں بندوں کو لگایا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود ان امیر سنت کے اندر ایسی عادتیں عطا کی ہیں ان کے اندر ایسی کوالٹیز ایسی خصوصیات کہ اب جیسے یہ لیکن یہ یہ لوگ جو نا بڑھ رہے ہیں اب یہ بڑھ رہے تھے ڈیفینیٹلی کہ یہ بڑھیں گے تو اگلے کو اس میں تھوڑی بہت تکلیف بھی ہوگی لیکن یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں نیکی کی دعوت عام ہو سنتیں عام ہو اور دین کا کام ہو تو اب یہ اس پر مسکرانا صبر کرنا ان کی طرف سے بعدوں کا دھکا بھی لگ جاتا ہے پریشانی بھی آ جاتی ہے کھانے پینے میں بھی کمی آ جاتی ہے کل بھی میں نے باپا کو کہ سات آٹھ دس منٹ کے اندر آپ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے اور یہ قوم سات منٹ میں کھا کر آ جاتی ہے یہ میں جانتا ہوں میرے صدقو کھانے میں وقت لگتا ہے کیونکہ اپ نگلتے نہیں اپ چباتے ہیں تو چبانے والے کو وقت لگے گا کھاتے کم ہے لیکن چونکہ تو وقت لگتا ہے لیکن اسلامی بھائی جھپٹا مارتے ہیں جھپٹا مارنا یہ بھی ایک روحانیت کہوں گا کہ ان کو ایک یہاں سے کشش ملتی ہے یہ ایک الحمدللہ علم و عمل کا ایک میگنیٹ ہے جب یہ سامنے آتا ہے تو لوگ کشش اس کے اندر اتنی پاتے ہیں کہ کھینچے کھینچے کھینچے کھینچے یہ قریب چلے جاتے ہیں البتہ مصیبت چپانے کا یہ ایک واقعہ جو مجھے امیر سنت کا یاد آیا وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس طرح مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبی وبارک وسلم آئیے اب میں آپ کو کچھ ایسے مواقع بیان کروں کہ اس پر قدم قدم پر صبر کر کے ثباب کمانے کا موقع ملتا ہے چ راستے میں پڑے ہوئے کیلے کے چھلکے پر پاؤں پھسل گیا یا ٹھوکر لگ گئی تو شکوا کرنے اور دوسروں کو کوسنے کے بجائے اگر صبر کریں تو اجر ملے گا ظاہر ہے کہ اول پھول بکنے سے نہ تو چوٹ سہی ہوگی نہ ہی ثواب ملے گا بلکہ نقصان ہی نقصان ہوگا اور پھر وہ اوپر دیکھیں گے دیکھتے نہیں ہو کیلے کھاتے ہو تو گھر میں چھلکے پھینکو اس سے غلط کیا ہے اس کو نیچے جس سے چھلکا پھینکا اس سے کیا غلط ہے میں اس کی تائز نہیں کر رہا مگر اب آپ جو کر رہے ہو نا اگر آپ کی کو مووی بنا کر آپ کو بتائے نا کہ یہ جو آپ جو کر رہے ہو نا یہ اوپر دے کر آپ جو اس کو جو بول رہے ہو یا جھٹنے اگر یہ آپ کی مووی بنا کے دکھا دو آپ ایک چوٹ میں تو بولے میں نہیں, نہیں ہوں نہیں نہیں اس, دو, نہیں, نہیں. اس نہیں مگر آپ اگر آپ کو یقین نہیں آئے گا پھر اس ٹائم پر بات ہی جذباتی ہو جاتا ہے پھر پتہ نہیں کیا کیا کیا بولتا ہے یہی آپ اب اس پر غور کرتے جائیے اسی طرح راہ چلتے کسی کا دھکا لگ گیا بجائے اس سے الجھنے کے صبر کر لیا جائے اب آپ الجھو گے ہے دیکھتا نہیں ہے اب وہ بھی اگر دو قدم آگے ہوا تو دیکھتا تو ہوں تو چلنا نہیں آتا مجھے چلنا نہیں آتا اب وہ لڑائی جھگڑا اور پھر گالا مولو پتا نہیں کیا کریں گے اس کے ساتھ ہی سبر کیجیے کیا حرج ہے کسی گاڑی سے ٹکرا گئے گاڑی چلانے والے نے کوئی بات الٹی سیدھی کی دی ہم راہ چل رہے تھے سڑک پر ٹریفک جام ہو گیا سخت گرمی بھی ہے ہارن کی آوازوں سے کان پھٹے جا رہے ہیں ایسے پر لوگ بہت زیادہ ہیں بار گاڑیاں بکتے حالانکہ ایسا کرنے سے ٹریفک بحال نہیں ہو جاتا کاش ذرا خاموش رہتے تو صبر کرنے کا تو سباب مل جاتا ابھی بالکل ابھی بھی یہ بہت مناظر روڈوں پر ہوتے ہوں گے یہ افطار کے وقت بھی وہ اب کو گاڑی لگ گئی کسی نے موٹر سائیکل والے نے مار دیا گاڑی سے اتریں گے بل یہ انداز ہوتا ہے ہاں؟ یہ کیا کرتے ہیں کہ لوگ گاڑی سے اترتے ہیں گاڑی کا دروازہ کھولیں گے اور دروازہ کھولنے کے بعد اتریں گے, اتریں گے. اتر کے پھر دیکھیں گے پھر اس کو دیکھیں گے اندھے ہو نظر نہیں آتا کیا حال کر دیا گاڑی کا وہ روکے گا تم کو بھی کیا ضرورت اچانک بریک مارنے کی میں نے اچانک بریک مارا تھا اور وہ جو دونوں جو لڑیں گے نا وہ ان کا منظر ہی دیکھنے والا ہوگا صبر کیجیے ہر موقع پر یہاں صبر کا موقع ملتا ہے معاف کر دیجیے اگر واقعی کی غلط تھی تو معاف کر دیجیے اسی طرح کسی نے آواز کس دی کنکر مار دیا کشی کی گھر میں بھائی بہنوں نے مزاق اڑایا پڑوسی نے اس نے سلوک نہیں کیا یا کوئی زیادتی کی مسجد میں جوتے ہی چوری ہو گئے جیب کٹ گئی کسی نے اوپر سے کوڑا ڈال دیا کسی نے بات کاٹ دی آپ نے سنو تو بڑا بیان کیا کسی نے بیجا تنقید کر دی یا آواز و انداز کی ہنسی اڑائی کسی کے یہاں مہمان ہوئے اس نے چائے پانی کا نہیں پوچھا سنت کے مطابق آپ ہی رہے کہ کسی نے تنظ کر دیا کبھی گھر میں بجلی چلی گئی پانی بند ہو گیا مالک مکان یا نے ظلم کیا بس وغیرہ میں بھیڑ میں کسی نے آپ کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دیا کوئی سگریٹ پی رہا ہے یا کسی قسم کی بدبو سے جب بھی تکلیف پہنچی اپنی گاڑی وغیرہ میں کوئی نقصان ہو گیا کوئی پورزا ٹوٹ گیا پنچری ہو گیا راستے میں کیچڑ کی وجہ سے پریشان ہو گئے کھانے وغیرہ میں نمک مرچ کم ہو گیا کوئی کڑوی چیز منہ میں آ جیسے مدم وغیرہ جو کر بھی آ ہیں، کھانا گرم نہیں تھا طبیعت گرم کھانا چاہتی تھی ٹھنڈے پانے کی خواہش تھی مگر سادہ پانی ملا چائے پان وغیرہ کی خواہش تھی مگر وہی اثر نہیں آیا جس سے طبیعت جو کچھ پریشانی ہوئی کسی نے گالی دے دی کوئی ایسی بات کہہ دی جو ناگوار خاطر ہوئی خرید و فروخت کے موقع پر ناگوار معاملہ پیش آیا کاروبار کم ہوا کسی نے دھوکا دے دیا سیٹ بد مزاج نوکر بد اخلاق کسی نے تھوک پھینکا اور اپنے کپڑوں پر کسی بجے سے گیا گر گئے تو لوگ ہاں سے یا خود چوٹ کھائی کسی نے غلط فہمی میں کچھ ترخ باتیں سنا دی وغیرہ وغیرہ اس قسم کے معاملات عموماً روزمرہ ہمارے ساتھ پیش ہوتے ہیں ایسے موقع پر صبر کر لیجئے اور اجر کمائیے ان مواقع پر عموماً بے صبر لوگ بڑبڑاتے گالیاں بکتے سنے جاتے ہیں اب جو ہونا تھا میرے پیارے سہبر ہو گیا بے جا بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے تکلیف پریشانی دور نہیں ہوتی پھر صبر کر کے اجر کیوں نہ کمائے اجر کیوں ضائع کریں آج بھی حوصلہ ہارے نہ پریشانی میں ہر بنا کام بگر جاتا ہے نادانی میں ڈوب سکتے ہی نہیں موجوں کی تھی میں جس کی کشتی و محمد کی نگہ بانی سل حبیب صلی اللہ تعالی عل محمد الغرض میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں یقین اس کے ساتھ اور بہت سا مواد ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں صبر صبر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر حضرت ایوب علیہ السلام صبر حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام صبر حضرت موسا علی علیہ نبینا علیہ صلی السلام صبر اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے زیادہ صبر فرمائے کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی اسی طرح صحابہ کرام صدیقی اکبرۃ النہ اور خلفۂ راشدین اور دیگر صحابہ کرام بلال حفشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کسی مصیبتیں پریشانی آئیں ان سب نے صبر کیا ہے ساتھ ہی موت تاریخی واقعہ واقعہ کربلا سعیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید پلید اور ابن زیات بد وقت کے کتنے ظلموں و ستمبر صبر کیا امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس گھرانے نے صبر کیا تو یہ صبر ہے یہ بھی دیکھیں ایک صبر کا موقع میں نے کہا نا وہ عوام جو آتی ہے اب دیکھیں یہ امیل سنت کی طرف عوام جس طرح بڑھ رہی ہے تو یہ بڑھتی عوام پر یہ کیا یہ ایک عوام میں رہ کر کام کرنے کے ہمیں مطلب کہ نسخے اور مدنی پھول مل رہے ہیں یہ ایک انداز ہے جو صبر کرنے ہمیں سکھا جاتا یہ صبر سکھاتے ہیں اس طرح صبر کیا جاتا ہے الگرس. عرض یہ کر رہا تھا کہ امیا کرام علیہم السلام صحابہ کرام اولیاء کاملین سب صبر کرتے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کا جذبہ عطا فرمائے آپ کہیں گے صبر کہاں سے ملے گا دعا کیجئے ذہن بنائیے برداشت کرنے کا اور غصہ قابو کرنے کی کوشش کیجئے ساتھ ہی دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے بدنی قافلوں میں سفر کیجیے اس میں یہ ہوگا کہ آپ جو گاڑی میں سفر کریں گے تو عاشقہ نے رسول کی صحبت ملی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ شاء صبر کا موقع ملے گا مسجد میں رہیں گے تو وہاں صبر کا موقع ملے گا سفر میں بہت صبر کا موقع ملتا ہے اور ایک سنتوں کی تربیت ہوگی نیکی کی دعوت دیں گے نماز کی دعوت دیں گے سنتوں کی دعوت دیں گے درس میں بیٹھنے کی دعوت دیں گے کسی کو نماز کے لیے اٹھائیں گے تحجد کے لیے اٹھائیں گے خود اٹھیں گے تو عبادت پر صبر اور اطاعت پر صبر لوگوں کی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی باتیں ہوں جس پر صبر کرنے کا موقع نصیب ہو جائے تو مدنی قافلوں میں صبر کا بہت موقع ملتا ہے مدنی ادھر ہلکا ہفتہ وار میں آئیے اسی طرح داؤود اسلامی کے محل سے وابستہ رہیے ان شاء اللہ مدنی مذاکرے سنیے روزانہ تراوی کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس سے بہت ذہن میں بہت موٹیویشن ہے اس مدنی مذاکرے کے اندر روزانہ سارے دس بجے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اور روزانہ دوپہر چار بجے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ان مدنی مذاکروں میں آپ یا تو فیضانہ مدینہ یا باب المدینہ میں یا پھر مدنی چینل کے ذریعے براہ راست دیکھیے اسی طرح مدنی چینل کے مختلف سلسلے ہوتے ہیں جس سے بہت زیادہ ذہن بنایا جاتا ہے اور صبر کی عادت بنانے کی ہمیں ذہن دیا جاتا ہے اسی طرح یہاں تھا کہ نماز سے بھی مدد مانگنے کا یہاں بیان تھا کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو نماز سے مدد مانگنے کے حوالے سے میں یہاں ایک دو روایتیں آپ کو بیان کر دیتا ہوں چنانچہ حضرت سعین حضیفہ رضی اللہ تعالی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی سنگین اور دشوار معاملہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ابو داود شریف کے دیس ہے اسی طرح حضرت سعین ابو دا ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جب کسی رات میں آندھی چلتی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آندھی رکنے تک مسجد میں جلوہ فرما رہتے اور جب سورج یا چاند کو گہن لگتا تو اس کے کھلنے تک آپ نماز پڑھتے تو اس طرح نماز کی طرف پھر میں نے شروع میں حضرت اپنے عباس رضی اللہ تعالی عنما کی آپ کو روایتی بیان کی کہ جب بیٹے کے انتقال کی اطلاع ملی تو انہوں نے صبر کیا اور نماز بھی انہوں نے ادا کی تو مصیبت کے وقت پریشانی کے وقت نماز پڑھ لینی چاہیے سلاۃ الحاجت ہے اس طرح کی اور بھی نماز رہیں نماز استفقہ بھی روایتوں میں آتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے فکر مدینہ کرنے کی توفیق طا فرمائے اور گیبتوں سے بچائے کہ جب کبھی کی جیبت کرنے کا جی چاہے برائے بیان کرنے کا جی صبر کیجیے اجر کمائیے چپ رہ جائیے انشاءاللہ شاء اس کو خوب عجر و ملے گا اللہ عمل کی توفیق تا کرے آئیے اب ہم برائے راز امیر سنک کی طرف چلتے ہیں کھانے سے فارغ ہو گئے ہیں، اب وہاں انشاءاللہ عزوجل اللہ عز کی اذان تک ناشری وغیرہ کا سلسلہ ہوگا بہت ہی پیارا ایک وقت ہوتا ہے فجر کی نماز سے پہلے بھی سحری جیسے ختم ہوتی ہے یوں سمجھیے کہ تقریباً پانچ چار چالیس سے لے کر اذان فجر تک پانچ دس تک زبردست نعت خوانی وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے بہت ہی بار ذوق مناظر ہوتے ہیں رسول خوب اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں روتے ہیں آپ بھی اس میں ضرور شرکت کیجئے الغرض بدنی چینل ہی دیکھتے رہیے گناہوں سے بچاتا رہے گا اور ہمیں نیکیوں کی طرف لاتا رہے گا اللہ ہمیں نیکیوں کا ہرس بنائے آئیے امیر اللہ سنت کی طرف چلتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی